نام کی طرف نہیں جانا چاہیے نارملی کیوں جاتا ہے مسلمان دو تین وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یار میرے ساتھ ہی کاروبار شروع کیا ابھی تک میں ایک ہی فیکٹری پہ ہوں اس کی چار فیکٹریاں ہو گئیں میرا وہی جناب دو کینال کا گھر ہے اس نے جناب چھ کینال کا گھر بنا لیا میں اسی ایک گاڑی میں گھونتا ہوں اس کے گیرج میں دس گاڑیاں کھڑی ہیں میں سال میں ایک بار باہر جاتا ہوں یہ سال میں چھ بار باہر جاتا ہے میں اکانمی میں سفر کرتا ہوں یہ بزنس کلاس میں سفر کرتا ہے اس کے موبائل جب دیکھو چینج ہوتے رہتے ہیں جب بھی یاد رکھیں آپ دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے نعمتوں میں آپ کبھی سیٹسفائی نہیں ہو سکیں گے مجھے یہ تو فکر رہتی ہے کہ برابر والے نے اتنا بڑا گھر بنا لیا اس نے اتنی بڑی فیکٹری بنا لی مجھے یہ فکر کیوں نہیں ہے کہ وہ تحجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا وہ قرآن روز پڑھتا ہے مگر میں نہیں پڑھتا ارے میں ایک دوست سے ملا کہ جناب جو روزانہ نوافل پڑھتا ہے کبھی تو دل میں خیال آیا ہو کتنا کچھ نصیب ہے یار میں بھی اب روز کے کچھ نوافل پڑوں گا اس سے ریس نہیں لگانی ہے ریس اس سے لگانی ہے جس نے مرسڈیز لے لی ہے جس نے نئی کرولا لے لی ہے جس نے نئی فارچونر لے لی ہے اس کو دیکھ کر ٹینشن ہوئی مجھے اس کو دیکھ کر ٹینشن کیوں نہیں ہوئی جو رمضان میں پورا قرآن پاک دو بار ختم کرتا ہے جو رب نے دیا اس پر شکر اور کناک کرو اگر شکر اور کناک نصیب ہو گیا تو پھر کبھی حرام کی طرف ذہن نہیں جائے گا پھر کبھی نہ کی طرف ذہن نہیں جائے گا پھر کبھی لوگوں سے ریس لگانے کی طرف ذہن نہیں جائے گا کتنی ریس لگائیں گے ایک دن سب چھٹ جائے گا ہم سب قبر میں پہنچ جائیں گے اور دوسری بات اللہ پر بھروسے کی کمی ہے ہمیں سب پر بھروسہ ہے ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے حالانکہ پالنے والا وہ ہے پیدا کرنے والا وہ ہے بنانے والا وہ ہے مگر بھروسہ نہیں ہے بندہ حرام کی طرف چلا صبر تو کرتا ایک جملہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام جملہ زبان پر ضرور ہے مگر دل میں نہیں ہے اگر یہ ہوتا نا تو کیوں حرام کرتا کیوں جھوٹ بولتا کیوں ملاوٹ کرتا کیوں کسی کو دھوکہ دیتا ارے جب میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا تو میں کیوں رانگ وے اختیار کروں گا حدیث سے پاک کا مضمون ہے میرے پیارے اکال اصلاط اسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ رب دے کریم تمہیں پرندوں کی مانند عطا فرمائے گا جو صبح گھر سے بھوکے نکلتے ہیں رات پیٹ بھر کر آتے ہیں مگر ہماری ٹینشن ہی ختم نہیں ہوتی کہ سال بعد کیا ہوگا اگلے سال آرڈرز ملیں گے نہیں ملیں گے اگلے سال سیزن لگے گا نہیں لگے گا ایکسپورٹ اگلے سال کتنا ہوگا پانچ سال بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا دس سال بعد بچی کی شادی کا کیا ہوگا اتنی فکریں پال رکھی ہیں حالانکہ جو رسک لکھا ہے وہ مل کر رہے گا جس رب نے بچے دیے ہیں وہی ان کی خیر بھی فرمائے گا ان کی شادی کے انتظام بھی وہی فرمائے گا یہ ٹینشن میری اور آپ کی نہیں ٹینشن جو لینے والی ہے وہ لیتے نہیں ہیں رسک لکھا ہے مغفرت نہیں لکھی رسک کی ٹینشن ہے مغفرت کی ٹینشن نہیں ہے ایمان سلامت رہے گا یا نہیں اس کی ٹینشن نہیں ہے خدا را اپنے رب پر بھروسہ رکھیں